الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله من المؤمنين حضره سيدتنا عائشه صدق طيبه طاهره عابده زاهده مجتهده عالمه مفتيه رضي الله تعالى عنها فرماتين تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ و وبارک وسلم جنت اللہ تبارک و تعلیٰ کے دوستوں کے لیے ہے جنت ایمان والوں کے لیے جنت اعمال حسنا جو بجا لاتے ان کے لیے جنت ان کے لیے ہے جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں جنت ان کے لیے ہے جو نمازیں ادا کرتے ہیں جنت ان کے لیے جو روزے رکھتے ہیں جنت ان کے لیے ہے جو حج کرتے ہیں والدین کا دب و احترام کرتے ہیں غرض کے اللہ تبارک کا وطالعہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بجا آوری کرتے ہیں ہر ہر حال میں اور جو جنت میں پہنچیں گے اللہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے دنیا میں وہ کیا عمل کیا کرتے تھے اور کس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا یہ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے چنانچہ پارہ ستائیس سورتور کی آئٹ نمبر پچیس تھا اٹھائیس ارشاد ہوتا ہے اک بال باؤں في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عبا بسموم انكم من قبر ندعو ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا جنتیوں نے ایک جنتی نے دوسرے جنتی کی طرف منہ کیا اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہنے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے یہ جو پوچھنا ہوگا جنتی دوسرے جنتی سے پوچھیں گے یہ نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے ہوگا وہ کہیں گے بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں دنیا میں اللہ تعالیٰ خوف رکھتے تھے اور اس ڈر سے سہمے ہوئے تھے ہم دہش سے سہنے ہوئے تھے کہ کہیں نفو شیتان ایمان میں خلل نہ ڈال دیں ہمیں نیکیوں سے روک نہ دیں ہم کہیں بدیوں میں گرفتار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی اور احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا یہ جنتی باہم ہم کلام ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بے شک ہم, ہم ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے کر مانگا کرتے تھے بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان جب کوئی اس کی عبادت کرے تو اللہ تعالی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے جب کوئی اللہ تعالی سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما دے آمین تو جنتی جنت میں بہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے پوچھیں گے کہ ہم دنیا میں سہنے ہوئے تھے ڈرے ہوئے تھے تو کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا کیا بڑے جو ہو جی ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اچھا تو اللہ سے ڈرتا ہے مسجد میں کیوں نہیں نظر آتا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جی. اچھا آپ اللہ سے ڈرتے پھر چہرہ کفار جیسا کیوں بناتے ہیں دشمنانے مصطفیٰ جیسا کیوں بناتے ہیں اور جی ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں پھر رمضان کے عہدے کو چھوڑتے ہیں اتنا مال دولت اللہ تعالی نے دیا سکا کیوں نہیں دیتے ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اچھا اللہ سے ڈرنے والا اس ستاعت کے باوجود حج نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اولاد کو دین سکھاتا ہے اولاد کی آخرت کی فکر کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے زبان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جو جنتی آپس میں بام کلام کریں گے تو یہ کہیں گے ہم دنیا میں اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے ہم ڈرے ہوئے تھے اور ہمیں خوف تھا کہ کہیں ہمارا ایمان چھن نہ جائے ہمیں ہے خوف کہ ہمارا ایمان نہ چھن جائے اور یاد رکھیے حضرت سعیدہ حضرت سعیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں جس کو دنیا میں ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں اس کا ایمان چھن جانے کا خوف ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ کی پناہ, پناہ. مسلم ہے <تصفيق> <تصفيق> جنت ہی جنت میں آپس میں کیا کہیں گے کہ ہم نیکیوں کے روک لیے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا اندیشہ رکھتے تھے ہم جہنم کے سخت گرم ہوا کے عذاب سے ڈرتے تھے اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے ہم مانگتے ہیں؟ مانگنی چاہیے من النار فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ساتھ سات بار اور ایک روایت میں تین تین بار جو کہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے عطا فرما دے گا تو جنتی جنت میں بام ملیں گے اپس میں حال حوال لیں گے بات چیت کریں گے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا ترغیب و ترحیب حدیث نمبر چونتیس تھرٹی فور جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے ملتے ہیں نا یہاں پر اسلام بھائی آپس میں ملتے ہیں مسلمان آپس میں ملتے ہیں آ, نماز جمعہ میں ملتے ہیں عیدین میں ملتے ہیں نیک اجتماعات میں ملتے ہیں اجتماعی زکوات میں دیکھتے ہیں اس کی فضیلت ہے مسلمان آپس میں سلام کرتے اس کی فضیلت ہے مسلمان بہم ہاتھ ملاتے ہیں اس کی فضیلت ہے ملنا چاہیے تو جنتی جنت میں جمع ہوں گے رشتہ دار بھی ہوں گے غیر بھی ہوں گے تو ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوگا تعارف ہوگا سبحان اللہ کوئی عرب کے کوئی افریقہ کے تو کوئی آسٹریلیا کے تو کوئی یورپ کے کوئی ہند کے تو کوئی سندھ کے وہ دنیا بھر کے وہ مسلمان غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ جنت میں جمع ہوں گے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر اور ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے جو ایمان لانے والے ہیں نیک اعمال کرنے والے ہیں سبحان اللہ ان کی جنت میں جنت کے باغات میں خاطرداری ہوگی مہمان نوازی ہوگی سبحان اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے بارہ روم کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہوتا ہے فہم فہم سینتی تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی کن کی ایمان والوں کی کفار کی نہیں ہوگی کفار کے لیے جہنم ہے شکر ادا کریں ہم کہ ہم مسلمان ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے جنت کے باغات میں ان کا اکرام کیا جائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ جنت میں ان کی خاطرداری ہوگی نعمتوں کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جنت میں ان کی خاطرداری ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں خوشی کے نغمے سنائے جائیں گے وہ نغمے کیسے ہوں گے وہ نغمے ہوں گے اللہ تبارہ کا وطلی کی تسبیح پر مشتمل سرحان اللہ گدا بھی منتظر سینا امام اوزائی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب جنتی خوبصورت آواز سننا چاہیں گے اللہ تبارہ کا وتعلی ہواؤں کو حکم دے گا ان ہواؤں کا نام حفافہ ہے یہ نرم لک لوک کے سرکنڈوں کی گنجان جھاڑیوں میں داخل ہوگی ان کو حرکت دے گی وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو جنت میں خوش الحانی پیدا ہو جائے گی جب وہ خوش الحانی ہوگی تو جنت میں کوئی درخت ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو پھول نہ لگے سبحان اللہ سخیان اللہ اللہ ہمیں اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے اور اس سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ مدینے میں مدفن عطا ہو جائے مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں ل بنا سبیر صلی اللہ تعالیٰ و شبی وبارک و سلم اللہ تبارک و تعالی کے بندے مومن بندے پرہیزگار بندے اتاد گزار بندے فرما بردار بندے ان کا اعزاز و اکرام کیسے ہوگا سبحان اللہ قبروں سے اگتے وقت میدان میشر میں وہاں ٹہرنے میں جنت کے داخلے میں ان کا اعزاز و اکرام کیا ہوگا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزل کی قسم پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہانکر کر لایا جائے گا بلکہ انہیں جنت کی اونٹنیوں پر لایا جائے گا سبحان اللہ جس کی مثل مخلوق نے دیکھی ہی نہ ہوگی ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے ان کی مہارے زبر جد کی ہوں گی پرہیزگار ان پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹ خٹ کھٹائیں گے سبحان اللہ یا اللہ اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے ہمیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی نے فرماتے پرہیزگاروں کو ان اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا جن کے کجاوے زمرد اور یاقوت کے ہوں گے اور جو رنگ وہ چاہیں اسی کے ہوں گے حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پرہیزگار لوگ اپنے رب ازل کے حضور حاضر ہوں گے ان کی عزت کی جائے گی انہیں نعمتیں عطا کی جائیں گی انہیں سلام پیش کیا جائے گا ان کی بات قبول کی جائے گی جامع البیان بیان میں مومن جب قبل سے نکلے گا تو ایک بہت ہی خوشبودار صورت حسین شکل اس کا استقبال کرے گی بندہ مومن کہے گا بندہ مومن سے وہ صورت کہے گی آپ مجھے پہچانتے ہیں بندہ مومن کہے گا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت پاکیزہ خوشبو دی تیری صورت بہت اچھی میں پہچانتا نہیں ہوں آپ کو وہ صورت کہے گی تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا میں تیرا نیک عمل ہوں نیکمل سرحان اللہ میں دنیا میں بہت عرصہ تجھ پر سوار رہا آج تو مجھ پر سوار ہو جا سبحان اللہ تو آج نفس پر بھاری ہیں نمازیں نفس پر استفر اللہ بھاری ہیں زکاتے نفس پر بھاری ہیں قربانیاں نفس پر بھاری ہیں سلا رحمی نفس پر بھاری ہے تہجد اشراق چاشت کبھی نیند آتی ہے کبھی سستی چڑھتی ہے کبھی مصروفیاں یاد آتی ہے کبھی دوست یاد آتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو یہ جو اعمال ہیں سبحان اللہ قیامت کے روز حسین شکل اختیار کر کے اللہ نے چاہا تو اس نیکوکار کار کا نیک اعمال بجا لانے والے کا استقبال کریں گے سبحان اللہ اور اسے اپنے اوپر سوار ہونے کا کہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے نفس و شیطان کے چکروں سے بچا لیں تو جنت میں جانا ہے تو جنت کی تیاری کرنی چاہیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ایمان ہے اس کے بعد اڑمال ہیں پھر اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اذان و اقامت کہنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے میرے توداد اذان دینی نہیں آتی گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو مولانا صاحب کو ڈھونڈے موزن صاحب کو ڈھونڈے کے کان میں اذان دے دے تو اللہ کے بندے تجھے اذان نہیں آتی حیرت تجھ پر بھائی تو عقیقے کے مدد طریقہ لکھا ہوا بچے کے کان میں اذان کیسے دینی باہر شریعت میں دیکھ لیں کسی سنی عالم سے پوچھ لیں دار سنت سے معلوم کر لیں سنہ نے اپنے حدیث نمبر سات سو اٹھائیس سیون ایٹ سیون ہنڈریڈ ٹوینٹی ایٹ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی عربی کرشی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بارہ سال تک آزان دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور اس کے آزان دینے کے بدلے میں اس تیس یعنی تھرٹی نیکیاں لکھی جائیں گی اور آزان دینی بھی تو آتی ہو ہمارے مخارج بھی تو درست ہو اذان سیکھی بھی تو ہو کسی سے ہم سیکھیں اور اس کو سنائیں بھی تو اذان کے دیکھیں کتنی پیاری فضیلت ہے کہ آزان بارہ سال تک جس نے بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور یہ بھی پتا چلا کہ جو معذرین ہیں ازان دینے والے نائب امام بھی